الحمد <سؤال> للہ تو على دل وس اللہ تو سيد وخاتم محمد وغیرہ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 तो आड़ी खुशामत मकसूद नहीं खुशामत मकसूद हो भी हूं कह दें कि तुसा जो कुछ कर रहे हो पक्के जनती और आ गए हो जयती बन गए हो मिला तो मिला हर फूरत कबूल हो गया है यह मैं भी कूड़ मार सकना लेकिन कूड़ मार के तहू नजायज खुश करके तो मैं दौलख लेनी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 سمجھ آ رہی نیری گل نا پھر اس عمل نڑھایا بڑھایا یہ جو نظر آیا بابا جنت یہ پکی ہے ساری پھر انہوں اپنی منمانی کے مطابق چڑھایا بڑھایا کہ مافلوں کے اندر رنا گا رنا ورگے منڈے گا فرحان کادری ورگے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 جڑا سا ملاد کرنے نا یہ بھی صدقہ ہے سدکا صدقہ نہیں سدکا صدقہ کن پتا جی اللہ تعالی دے سواب دے دے نال مال خرچ کرنے سدکا آدھے یہ صدقہ, صدقہ جڑا بھی خرچ او دا مقصد سواب ہوں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 جی مام لے رہا جی رن دیا تو دو جگ دی بربادی نہ جنت دی تلا کوئی نہیں تو قرآن چڑھ دے ہوں قرآن چڑنے پڑنا وہ تو آخدہ ربا نا تنا فکون ہاسا فرا آخر اتحادان اللہ اکبارو کبیرہ ایمان نقصان ہوا پیا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 ہاں دن بارڈ ریونٹ والے ان مسلمان کر لئے مبلک ہیں میں کیا کنجرو جی تے ایوے ہی مبلک نے نہ سارے تو مڑ سان پتا لگ گیا <laughs> بے تو آڈے کی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 یہ دسو جیڈے باپ دی عزت چوڑھے دے برابر گئے اوے باپ نا گے پھر میری گل کا ہے جتھے آخیا وڈیرے دی عزت چوڑھے دے برابر وڈیرے نو جان دے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 لاکھ دلانا آلم دا ہاتھ ہلاو گوارا نہیں تو دا سارا سبے پاٹ پیائل دے اس کنجر دا سب کچھ گوارا ہے جی او جی اصل نہیں نہیں حضور اصل میں ہاتھ بھی نہ ہلاوانا یہ نہ موڑ آخنا مسیح کے زبان کیوں ہلانا ہے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 جڑی گل لے کے آیا اس سونے دی ہر گل, دا گل, دا گل تے خوش سمجھ نہیں آئی دین بگاڑے دیخال ہوئے دین دی گل, گل سنے تے ویر ادروں مروڑ پے پھر... سمجھ لے وہکا والیا وہگا منافک والیا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 سوڑ کے خوش پھر ہمیں دل کے اندر آمد رسوڑ خوش, خوش ہو سمجھ خوش نہیں آئی ہے بولو چل سبحان اللہ, اللہ, اللہ سجنا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 اتكتوحیم رسول ایک رسول تعظیم رسول اللہ فصل الف <سؤال> صرف تعیم ہی ہوگی اگر کتنے بندے نے کسی مقدمے اندر ندی تو چکی ساری زندگی تعلیم برباد ہو جاتا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 اس دے اندر ایک مضمون ہے آگ آگ میں چنگیا کل دسیا ہے کہ بڑا پرانا مضمون ہے تڑھیا سا تیر میں بندہ سی وہ آتا اب پڑھیا آگ ہوں لکھیا کی بہت ہی پرانے زمانے میں انسان جنگلوں میں رہتے تھے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 قبول ہونے اللہ تعالی دی طرف آگ دو جی دو قبول ہونی وہ جی ہون حضرت آدم سلام تو لے کے جرا میم خود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 ساری تعظیم برباد ہو جاندی ہے جتنے ایڈی موٹی تو کڑی تعظیم تعلیم لے کے مسلمان سبجیت لے ملا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 سمجھائے سارے ایمان اور دے د دا ایمان دور میں عمل دعوت نہیں دیا دن حملے ہر دا وقت ہومان بچا ضروری ایمان دفاع کرنا ضروری سمجھ نہیں آئی نے میری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 مسجد کی دی دیوار کھلے کرنے حرام گرانا توبہ تو فتوا تو تسا سوال لکھ دے سو تو میں لکھ دے سا تھوڑا ایک جہل مفتی بیٹھا گجرات دا اقتدار خان ان کی فتوہ لکھ ماریاگوال خربی نہیںگوال اس, اس فتوہ لکھ ماریا مسجد گرا کے تھلے دکان بنا کے اتنے مسجد پالو لو اتے ہوا کھڑا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 پھر ابواہل لال ہمیشہ دی جہان میں تو مسلمان نہیں مرنا میں اتے بہ کے میں آخری درجہ جے کہ دلو مخالف رہو اور توانو حق دے خلاف آڈر آرزی وجدی جے مارو حق مخالف حقالف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 مسجد کسے کسی تے بنانا چاہتا ہے پہلے پہلو تھلے دکان بنا ہے مسجد بنا پہلو مسجد کی نیت کرن تو پہلو تھلے دکان بنا ہے پھر اس مسجد بنا چڑتا ہے تے ہوں اتلا حصہ مسجد ہے تھلے دکان رہ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 کب کےستا پا کبی کے تو کوئی نہ منزل دا جی جھ محنت کرلافے بزرگ کا خلاف نہیں ہونا بس بنانا لوگ مووی بنانا حرام تصویر بنا حرام تمام امتاد اسے اجماع اتفاق جہے مخالف ہیں وہ اجے انگریزی ٹو ان پروفیسر ساحر ال پادری صاحب ورگے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 میں نا ملونڈ آنوں پوچھنا ملونڈ او او بھائی او بڑے میں لین اوتھے چلے حضور دی سنت دی مخالفہ دے توڑے تو ایتھے کرا لیں دے دے تبلیغ آلے دادے بھی کرنی دے وہ جیلے اپنے ملک دے اندر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 سبزاد بارے سا کلنکر اقبال بولے اقبال <سؤال> فرما میرا انہیں مسی تصرف میں او کو کے نشے منجو نہیں فرمائی وہ اندھے جڑے دربارہ لے تھن بزرگ او تیسن باز سہب زیادہ کاؤں ہیں اے کہا کیا او بھولو اللہ ما اقبال اندھے زاغوں کے تصرف میں او کعبوں کے نشیمن جو آپے کاؤں اے دنیا دا طلبگار ہے اے مریدہ نو خوش کر دا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 میںوفر شو میں پریشان ہے میرا گزارا نہیں ہوں تو آنسری دار تاریاں رن ویچنا نہ رکھ ل ساری انجنیا نہیں تے گھر کی گل کرو اصل تیرے مریدا وج ست لب لوگے چار گل کہڑی